الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله الشمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله ورحمته فبذالک فلیفرحوا هو خير مما یجمعون وقال تعالى بل هو قران مجید فی صدق الله العظیم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العبدة من لسانه يفقه قولي أمين يا رب العالمين اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی روایت کرتے ہیں بخاری نے اس کو روایت کیا بالت متفقن ہے مسلم کو میں بھی تم میں بہترین لوگ وہ تم میں سے صحابہ میں سے بہترین لوگ ہو دیکھیں جب بہترین میں سے بہترین کو چھانٹا جائے گا تو وہ کتنا بہترین ہوگا ایک تو ہوتا ہے نا کہ کانوں میں اندھا راجہ ہوتا ہے اند میں کانا راجہ ہوتا ہے جن کی دو نہیں ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کسی کی ہو جائے تو وہ ان میں بہتر ہے ایک تو ہے ہم میں سے بہتر ایک یہ کہ صحابہ میں سے بھی بہتر خیر و کم خیر و ہم نہیں فرمایا آنے والی امت میں بہترین وہ ہوگا جو قرآن پڑھے گا تم میں بھی بہترین وہی وہ ہے جو قرآن کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہے اب تعلیم سے کیا مراد ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی تجوید کے ساتھ سرف و نحو کا خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھا جائے مخارج اس کے کون کون سے اظہار ہے اور اخفا ہے اور مد ہے اور شد ہے وقفہ ہے سختہ ہے ترقیق ہے تفخیم ہے اس میں ایک تو یہ ہو گیا ایک یہ ہے کہ اس کے جو قوانین ہیں خود کتاب کے اندر ان کا نام بھی تعلیم ہے قرآن سے مراد کیا ہے صحابہ کا طالب زبرات ہے زبر, زبر باپ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی نا اس وقت زبریں تھیں نہیں یہ زبریں بعد میں ہماری سہولت کے لیے لگائی گئیں آپ بات آ وہ تو بولتے ہی یہی چیز راجا اس سے مراد یہ تو نہیں ہو سکتا نہ انہیں سکتے کی نہ انہیں اخفاق کے اظہار کی ان کی مدر لینگویج تھی اخفا وہ بولتے تھے تو اس میں اخفا ہوتا تھا اب بھی عرب جب بولتا ہے تو اسے ہمیں مخارج نہیں بتانے پڑتے آٹومیٹکلی ان کے بچے کے منہ سے بھی وہ مخارج نکلتے ہمارے قاری صاحب کے گلے میں بھی پھنس جائے وہ خراش آ جائے ان کا بچہ بھی وہی بولتا ہے تو تعلم القرآن سے کیا ہے تحفیظ قرآن ہاں حفظ ہو سکتا ہے قرآن سن رہے ہیں جیسے ہم ایک بات سنتے ہیں اپنی مدر لینگویج میں ماں باپ سے دادا دادی سے کہانی سنتے ہیں ہمیں یاد ہو جاتی ان کے لیے قرآن یقین اس طرح تھا ان کی مدر لینگویج میں تھا زبان میں تھا وہ بات کو سنتے تھے لہٰذا شام تک وہ بات پورے مدینے میں یا پورے مکہ میں پھیل جاتی تھی اس کے لیے رتا لگانے کی اور چٹائی دسانے کی ضرورت ان کو بھی کیوں نہیں پڑتی تھی ہم اخبار پڑھتے ہیں ابھی پڑھ کے نکلیں گے یا بی بی سی سے خبر سنیں گے رستے میں دس آدمیوں کو ہم بتا دیں گے ورڈ ٹو ورڈ بتا دیں گے بی بی سی بتا رہا تھا یہی معاملہ ان کا ہوتا تھا ان کا حفظ ہماری طرح کا حفظ نہیں تھا ہمیں تو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے اس کو پھر تعلم قرآن سے کیا مراد تحفظ القرآن اور تادرسل قرآن حدیث میں الفاظ ہے یتار بینہم جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں وہ یتار اصو اور آپس میں درس تدریس ہو رہی ہو درس تدریس کس چیز کی نظلات لحم سکینہ وحفت علیہم الملائکہ کا فرشتے گھیر لیتے ہیں ان کو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے درس و تدریس مذاکرہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اللہ کے ان تقاضوں کو کتنا پورا کر سکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں اور وہ جو رہتے ہیں ان کو ہم کس طور سے پورا کر سکتے ہیں اور جن پہ ہم چل رہے ہیں ان میں دامت کیسے ہو سکتی ہے کہ ہم کنٹینیوسلی ان کو کر سکیں درس و تدریس اس کے حلال حرام کا علم حاصل کرنا تعلیم تو تعلیم رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما آمنا پرماتے من استحل مہو جس نے قرآن کی حرام کردہ کا ارتقاب کیا اس میں جا پڑا ما آمنا بل پر ایمان نہیں ہے اس کو تعلیم تو دور کی بات رہی اگر قرآن کے حلال و حرام کی تمیز انسان کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ تعلیم تعلیم کیا ہے اصل جو تعلیم ہے خیر حکم تعلم قرآن ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اپنے اوپر چڑھا لو اپنی شخصیت کے اوپر اس کو ڈاؤن لوڈ کر لو جیسے فلاپی میں کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تم بازار میں جاؤ تو قرآن تمہارے ساتھ اور قرآن کے مطابق فیصلے کرو دکانداری قرآن کے مطابق کرو لوگوں سے گفتگو وقول الناس سے حسنا قرآن کی شک موجود ہے اس کے مطابق یعنی بازار میں بھی کمانڈ تمہیں قرآن سے ملے اللہ کا کلام ہے نا زندہ کلام ہے اللہ بھی زندہ ہے یہ کلام بھی زندہ ہے جنہوں نے فتنہ خلق کے قرآن اٹھایا تھا اسی لیے اٹھایا تھا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ مخلوق ہے اور مخلوق مرتی ہے لادہ مر گئے مرے گا نہیں اللہ کی کلام ہے تمام نو انسانیت کے لیے ہر زمانے کے لوگوں کے مسائل کے لیے ہے ان کے دکھوں کا مداوع ہے ان کے مسائل کا حل ہے اب ہمارے لیے اس نقطہ نظر سے اس کی تلاوت کرنا یا اس کی اس کو سٹڈی کرنا یا اس کا مطالعہ کرنا بڑا اوپر ہو گیا ہے دو چیزیں ہیں میں نے آج جمعے میں جب میں بات کر رہا تھا تو بات ڈائورٹ ہو گئی کوئی مثال دیتے دیتے بات نکل گئی ذہن سے کہ میں نے کس لیے کیا تھا اور وہ بات ختم ہو گئی بات یہ تھی کہ یہ جو بڑے بڑے ہمارے حضرات ہیں یہ توحید پر تقریر کیوں نہیں کرتے بڑے بڑے نام ہیں ان کے مفتی جفتی فلاں فلاں فلاں یہ بات چلی تھی کہ یہ توحید پر گفتگو کیوں نہیں کرتے اللہ کی وحدت کیوں نہیں بیان کرتے سب کی شان بیان کرتے ہیں اللہ کی کیوں نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے اختیارات تو سارے انہوں نے دیے بانٹ اب اگر اللہ کی شان بیان کرتے ہیں اللہ کی وعدت بیان کرتے ہیں تو کچھ سے لے کے واپس اللہ کو دینے پڑیں گے نا اختیارات تو وہی وہ ہیں تخلیق اللہ کا اختیار ہے ہم نے کہیں دولے شاہ کو دے دیا کہیں بابے شاہ کمال کو, کو دے دیا کہیں شاہ جمال کو دے دیا اب جب اللہ کی شان بیان کریں تو کسی نہ کسی سے واپس لے کے اللہ کو دیں گے تو شان بیان کر اسے خالق بیان کریں گے نا لہذا یہ کبھی بھی توحید بیان نہیں کرتے قرآن کے معاملے میں ہم نے یہ سمجھا اور ہمیں یہ سمجھایا گیا اور یہ کوئی عام گلی کی بات نہیں ہے ٹی ہاؤس کی بات نہیں ہے ہمارے علماء یہ بات کہتے ہیں جب پڑھایا جاتا ہے تو پہلے چھ سال فکا پڑھائی جاتی ہے فلاں پڑھایا جاتا ہے فلاں پڑھایا جاتا ہے قرآن کا نمبر آٹھویں سال میں آتا ہے اور اس سال میں فارغ کر کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے کیوں قرآن پر جتنا غور و فکر کرنا تھا جتنا سوچنا تھا جتنا اس کے اندر ڈوبنا تھا جتنا اس کی تہ میں جانا تھا وہ ہمارے امام کر چکے امام شافی نے ایک مسئلے کے لیے تین سو بار قرآن کو سٹڈی کیا اور تین سو ایکوی بار وہ مسئلہ پتا چلا محبو نفا رحمتہ اللہ نے اتنی دفعہ اسٹڈی کیا وہ ان کا جوس نکال چکے اب تم کیا کرو گے اس کی اسٹڈی کر کے تم جلدی جلدی سپارا مکاؤ ایک ارف کے دس نیکیاں ملتی ہیں ابے کو بخشو دادے کو بخشو تم اب اس میں چھلانگ لگا کے کیا کرو گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان بیان کرتے ہیں کہ اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں ہوگی لن تن ہہو آباد لما کبھی سیر نہیں ہوں گے یہ اللہ کی کلام ہے امام ابو یا نیفا رحمت اللہ علیہ میں ڈوبے ہیں یا امام شافی ڈوبے ہیں تو اپنی ضرورت کی چیز نکال کے لائے ہیں اور آج تمہاری ضرورتیں بدلی ہو گئی ہیں بندہ ایک اندر جاتا ہے ہمارے ایک سٹور ہوتا ہے اس میں رضائیاں تلئیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اچھا گرمیوں میں اندر جائے گا تو کوئی ہلکی پھلکی چادر ہی باہر نکال کے لائے گا نا کوئی رضائی لائے گا باہر سردیوں والا اندر لینے جائے گا تو رضائی لے کے آئے گا نا چادر تو نہیں لے کے آئے گا موسم کی ضروریات نے گیا اسی کمرے میں آج کے مسائل آج جو بے چینی نے گھیرا ہوا ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے ناؤ میدھی کے چاروں طرف سے بڑھتے چلے آ رہے ہیں اس میں بھی ہمیں کسی لالٹین کی ضرورت ہے کسی تارک کی ضرورت ہے کسی روشنی کی ضرورت ہے یا نہیں لہٰذا باقاعدہ اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو ترجمے سے نہ پڑھیں اس کو اگر آپ معنی سے پڑھیں گے ترجمے سے پڑھیں گے تو بھٹک جانے کا خطرہ ہے آدمی پرویزی ہو جاتا ہے موجودی ہو جاتا ہے ترجمے پڑھنے سے نہیں پڑھنے سے آ بند کر کے پڑھو ہر نماز میں ایک سپارہ پڑھو مہینے میں اتنے قرآن ختم کرو اور بخشو مرے انہوں کو بخشو اور قرآن کہتا ہے یہ زندوں کے لیے آئی تھی لہنجر امن کا کو وارن کرنے آئی تھی جو ابھی زندہ ہے جو مر گئے ان کو آپ کہو گے کہ یا اللہ زینا من اللہ تو وہ تو اکاؤنٹ بند نہیں نہ کر سکتے بند تو اس پتر نے کرنا ہے جو پیچھے بیٹھا ہوا زندہ ہے باقاعدہ یہ کہا جاتا ہے بھائی اس کو ترجمے سے نہیں پڑھنا ترجمے سے جنہوں نے پڑھنا تھا وہ محنتیں کر گئے ہیں ڈوب کے اس میں سے فلاں ایک سورت سے آٹھ سو مسائل اخذ کیے فلاں فلاں آیت سے اتنے سو مسائل اخذ کیے اب تم وہاں کے کٹھا چھاڑو گے ہمیں یہ سبق دیا جاتا ہے اور یہ کتاب وہ ہے بات صرف مسائل کی نہیں ہے ہم اس کی اسٹڈی سے مسائل نہیں اخذ کر سکتے جو اس کی قانونی آیات ہیں ان کی اپنی قانونی لینگویج ہے وہ فقیر کا کام ہے وہ مفتی کا کام ہے ہم نے جو ترجمہ کرنا ہے اس سے پہلی جو سب سے بڑی بات ہے وہ ہمارا عقیدہ درست ہو جاتا ہے اور عقیدہ ہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو مشکلات میں ثابت قدم رکھتی ہے عقیدہ اگر آدمی کا درست نہ ہو تو کہیں بھی وہ گھٹنے ٹیک دیتا کہیں بھی کمپرومائز کر لیتا ہے عقیدہ اگر صحیح ہو تو پھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بندہ سو جاتا ہے اتنی سکینت اتنا سکون اتنی بے پرواہی صبح ساڑھے چار بجے اس پھانسی دینا بندہ سویا ہوا ہے شاہ پڑ کے خراطے لے رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے مضبوط عقیدہ ہے پہلے سوچا ہے کہ مجھے اس وادی سے گزرنا پڑے گا مجھے قتل بھی کیا جا سکتا ہے انبیاء کو شہید نہیں کیا پہلے سوچا ہے لہذا جب وہ وادی پہلے آئی ہے سامنے آئی ہے تو پھر گھبرائے نہیں ہے معافی نامہ داخل نہیں کیا فرمایا نہیں مار جانا میرے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ میں ان کے آگے رحم کی اپیل کروں میری رحم کی اپیل کو نہیں کرنے کی کسی عقیدہ کہاں سے اخذ کیا ہے قرآن حکیم ہے یہ ماسٹر کی ہے ہم ہوٹل میں جاتے ہیں کیا بڑی بڑی سرائے ہوتی ہیں تو ہر کمرے کی ایک چابی آپ کو ملتی ہے لیکن ایک چابی وہ ہوتی ہے جو اکیلی ہوتی ہے اور سارے کمروں کو لگ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ماسٹر کی کسی کمرے میں بھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے بندہ ہوٹل سے باہر گیا ہوا تو وہی وہ ماسٹر کی کمرہ نمبر ایک سو دو کو بھی لگے گی ایک سو تین کو بھی لگے گی جی دو سو تین کو بھی لگے گی جی دو, جی دو سو چار کو بھی وہی لگے قرآن حکیم نو انسانیت کی ماسٹر کی ہے یہ فلسفی اقبال کو بھی وہی لگتی ہے اور جٹ ان پڑھ کو بھی وہی لگتی ہے وہ بھی اس کو پڑھ کے روتا ہے اور اقبال بھی ٹکرے مارتا ہے دونوں پچا بھی لگ جاتی ہے اس کے اندر ہر شخصیت کا پرتاؤ ہے ہر شخصیت کے لیے ایک میسج ہے اب پڑھتے پڑھتے اس جگہ پہنچتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے والی جگہ ہے رک جاتا ہے وہ پہچان لیتا ہے آپ جب خط چھانٹ رہے ہوتے ہیں پوسٹ باکس میں جا کر وہ بھی بہت سارے لوگوں کے ہوتے ہیں چھانٹتے چھانٹتے چھانٹتے چھانٹتے آپ جب اپنے پر نظر پڑتی ہے تو پتہ چل جاتا یہ اپنے والا یہ جو کہا گیا خیر حکومن تھا اللہ تو تعلیم قرآن سے مراد کیا ہے اس سے ایک تو مطلب وہ ہے جو ہم لیتے ہیں بچوں کو سبق پڑھانا قرآن ہاؤ ٹو ریڈ اٹ ایک تو یہ بٹ ہاؤ ٹو اپلائی اٹ یہ بھی نالج ہے یا نہیں بیٹے ہوئے اسپیلنگ بتانا کہ اے ڈبل پی ایل ای ایپل ای ہوتا ہے ایپل مطلب سیب ہے اس کو بھی تعلیم ہی کہتے ہیں اور یہ سیب بیٹا کھانے کے کام آتا ہے اس کو کھانے کا طریقہ بھی بتانا ہے یہ بھی تعلیم ہی ہے اس کے اندر کون سے وٹامنز ہیں کون سے منرلز ہیں کون سی فلاں چیزیں فلاں چیزیں پوٹاشیم کتنا ہے آئرن کتنا ہے یہ بھی بتانا ہے یہ بھی علم ہے اسی طریقے سے پرانے حکیم کو بچوں کو پڑھنا سکھانا بھی تعلیم کھانا اور یہ تعلیم کوئی کام نہیں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اس پر زور دیا جائے ہر مسلمان خود پڑھا نہ بھی ہو قرآن تو کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ قرآن پڑھنا جان لے پھر حفظ کرنا اس کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بہت سارے وفاظ ہیں ہمارے چار وفاقر مدارس ہیں ان چار میں سے ایک کے اندر ہر سال ستر ہزار بچہ قرآن حفظ کر کے فارغ ہوتا ہے ایک وفاق المدارس جو دیو بند کا جس کے امیر مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں ستر ہزار بچہ ہر سال حفظ کی صنعت لیتا ہے اس وفاقل مدارس کراچی سے خیبر تک صرف پاکستان کے اندر باقی تین وفاق المدارس الگ ہیں حفظ کی بھی کوئی کمی نہیں کمی ہے قرآن حکیم کو اپلائی کرنے کی اس پر عمل کرنے کی اس کو اڈاپٹ کرنے کی اس, کے اپ, اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی اقبال نے کہا ہے؟ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ ت کتاب خاں ہے شاید کتاب نہیں اور داڑھی والا کس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہر وقت داڑھی رہتی ہے بازار جاتا تو داڑھی ہوتی ہے آفس میں جاتا تو داڑھی ہوتی ہے گھر میں آتا تو داڑھی ہوتی ہے سوتا ہے تو داڑھی ہوتی ہے قرآن والا کون ہے ہر وقت جس کے پاس قرآن موجود ہو اس سے کمانڈ لیں ہمیں کسی کا نمبر ڈھونڈنا ہے کوئی تو فوراً موبائل کی وہ میموری والا دبا کے دیکھنا شروع کرتے ہیں بندے کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اور فوراً قرآن سے کمانڈ لیں قرآن کیا کہتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا حضور نے لکھوایا تھا لیکن حضور کی شخصیت میں بھی افاقان اپولو کو ہوں القرآن حضور کی سیرت قرآن تھی یہ لکھا ہوا تھا وہ چلتا پھرتا تھا ضرورت اس بات کی کہ آج قرآن کے اصولوں کو اپنایا جائے ہم چلتے پھرتے مبلغ بن جائیں گے میں نے جمعے میں بھی کتاب کا ذکر کیا تھا ہم مسلمان کیوں ہوئے نوے مسلمانوں کی سٹوری ہے نو مسلموں کی اور وہ کوئی دیرے پڑے سوسائٹی سے ان کا تعلق نہیں ہے اکثر و بیشتر وہ یورپین ہیں کھاتے پیتے لوگ ہیں پارلیمنٹیرین ہیں جرنیل ہیں سائنسدان ہیں صحافی ہیں بڑے مشہور کتابوں کے مصنف ہیں جنہیں انٹلیکچل تسلیم کرتی تھی ان کی سوسائٹی ان کو کس کس بات نے اسلام کی طرف مائل کیا کسی مسلمان کے اس نے خلق نے ان کو متاثر کیا کہ بندہ جو ہوتا ہے نا یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے اکر جائے تو بڑی بڑی سخت مشینوں کے آگے بھی یہ رام نہیں ہوتا ڈرل نہیں کسی کو کرنے دیتا اور اگر کٹ جائے تو گل کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹا جا سکتا ہے آپ کی تھوڑی سی مسکراہٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی دنیا بدل کر رکھ دیں یہ تبلیغ ہے میں نے اس میں میں جو بھی کتاب پڑھنے کے طور پر پڑھتا ہوں اس کے باقاعدہ جہاں جہاں جو جو پوائنٹس ہوتے ہیں میں اس کے پیج جو پہلے دو ایک دو پیج صاف ہوتے ہیں لگے ہوئے ان پہ میں لکھ لیتا ہوں یہ میرا شروع سے طریقہ ہے اس لیے کہ بعد میں اگر کتاب سٹڈی کرنی ہے تو پھر دیکھا جا سکتا ہے بعض دفعہ وی وی آئی میں لکھ دیتا ہوں ویری ویری امپورٹینٹ اس میں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی کون سا سفا میں نے دیکھنا رہا میں, میں نے مختلف لیے ہیں لکھ دیے کہ بھائی یہ فلاں, فلاں فلاں فلاں کسی کی آدھی روٹی نے بندہ مسلمان کر دیا ایک بدو نے آدھی روٹی دوسرے کو دی ہے اور وہ حیران ہو گیا اور وہ کہتا جی اس دن بیج لگ گیا کسی کو ساتھ کھانا کھلا دیا کسی کو صرف ایک بات کہہ دی اور اس نے کہا کہ جی مجھے اس بات نے متوجہ کیا تھا. یعنی اس کی بات بیج بنی پھر میں نے اسٹڈی کیا پھر میں سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد مسلمان ہو گیا وہ پھول بعد میں بنا لیکن اس کی توجہ اس طرف کسی ایک آدھ واقع نے مبزول کروائی ہم چلتے پھرتے مبلغ ہیں اور یہی تبلیغ اصل میں اوریجنل ہے جو اویجنل تبلیغ ہے نا وہ عمل کی تبلیغ ہے پولیٹیکل سائنس میں کہتے ہیں کہ ایکشن آف اے مین اسپیچ لاؤڈر دین از ورڈز آدمی کا عمل اس کے قول سے حالانکہ عمل کی آواز کوئی نہیں نہ ہوتی قول تو بڑی بڑی تقریریں سپیکر لگے ہوتے ہیں باہر بڑے بڑے جناب ٹھوکے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایکشپ ایکشن آف اے مین اسپیکس لاؤڈر دین از ورڈز اس کا عمل اس کے الفاظ سے زیادہ اونچا بولتا ہے لوگ توجہ دیتے ہیں تال عمل سے قرآن کے اعمال اب اعمال قرآنی اس طرف توجہ چلی گئی نا قرآن کے اعمال سے امال قرآنی سر درد ہو تو فلاںت پڑھ کے باندھ لو ہوا کا ری کا درد ہو تو فلاںت پڑھ کے جو ہے وہ باندھ لو فلاں گول کے پی لو امال قرآنی سے یہ مراد نہیں میں جو کہہ رہا ہوں قرآن کے اعمال اس سے مراد ہے کہ اللہ جو ایک مطلوب مومن کی صفات قرآن میں بیان کرتا ہے وہ مومن بن کے دکھاؤ قیامت کے دن جو فیصلہ ہونا ہے قرآن کے مطابق ہونا ہے قیامت کے دن بھی فیصلے جو ہونے ہیں وہ اس قرآن کے مطابق ہونے ہیں یہ قرآن کھلا ہوا ہوگا اور کہا جائے گا کا دفلاح محمد اللہ زین فی صلام خاش و اللہ ان اللہ یہ جس میں ہیں وہ سامنے دروازہ ہے اور جس کو اس نے کہہ دیا خالدین فیا آبادہ اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں چھڑوائیں گے شفاف کے بعد کیٹیگریز دی جائیں گی نا بچے جب فیل پاس ہوتے ہیں تو ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا ری ٹیسٹ کن کا ہوگا ایک نمبر دو نمبر سے پانچ نمبر تک جن کے کام ہیں ان کا ری ٹیسٹ کر لیں گے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا جس نے سو میں سے دو نمبر لیے یا سو میں سے زیرو لیا اس کا بھی ریٹیسٹ کبھی ہوتا ہے شفات ہوگی ایک کرائٹیریا دیا جائے گا کہ ان, ان, ان, ان, ان کی آپ شفات کر سکتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے جہنم سے تو آ کے کہیں گے پروردگار لم یب کا فی اللہ من ہب سہول اللہ آپ تو وہی رہ گئے جن کو قرآن نے قید کیا ہے من ہاباسا قرآن جن کو قرآن نہیں چھوڑنے دیتا کہتا خالدین فی ہابا یہ ہے کیونکہ جو لسٹیں دی گئی ہیں نا عباد الرحمن اللذین علی احباب الرحمان اللہ خطم الجاہل قالوا سلاما تم جہاں چلتے پھرتے ہو پروردگار کی نظروں میں ہوتے ہو جب آدمی کو پتا ہو مجھے میرا محبوب دیکھ رہا ہے تو چال میں ناز آ جاتی آدمی درست کر لیتا اللہ تمہاری چال پر بھی نظر رکھے ہوئے تم بازار میں ہو تو یہ دیکھو تمہیں رحمان دیکھ رہا ہے چال وہ چلنی ہے رحمان راز نہ ہو جائے اس کی نظروں سے نہ گر جاؤ اسی لیے کہا کہ نماز کے لیے بھی آؤ تو وکار کی چال سے آؤ ایسے نہ کہو جیسے جیب کاٹ کے دوڑتا ہے بندہ حالانکہ حکم موجود ہے پھنساؤ علاج کرلا فرمایا اس میں کام جلدی سمیٹنے کی کوشش کرو فساؤ سے ہی کرو ہری فساؤ علاج کریلا کا مطلب یہ ہے کہ سارے کام سمیٹو شٹ ڈاؤن کرو اور مسجد پہنچو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جناب علی کے کندورا لک کے ساتھ باندھ کے دوڑنا شروع کر دو دوڑنا نہیں وقار کے ساتھ اس لیے کہ تمہاری چال پر اللہ کی نظر ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ان اس کے بندوں کی چال پر بھی کوئی اعتراض کرے اس کے بندے چال میں بھی لوگوں کی نظروں سے گرے تو کردار میں وہ گرنے دیتا ہے راجا کہتا ماں آمنا فلان ان ماں آمنا فلان ان ماں جو یہ کہتا وہ مومن نہیں من رشپ لئی سمنا جو ملاوٹ کرتا ہم میں سے نہیں منفالئی سمنا جس نے یہ کیا وہ ہم میں سے نہیں وہ تو ڈس آن کر دیتا ہے اور یہ لئی سا منہ والی جو بات ہے بڑا خطرناک جملہ ہے قیامت کے دن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں یہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے تو آپ اندازہ کیجئے کہ ہر امت کا کیس اس کے رسول نہیں پٹ اپ کرنا ہے ہم سب کی فائلیں حضور کے ہاتھ سے اللہ کے پاس جائیں گی ریڈر کے ہاتھ سے جاتی ہے نا جج کے پاس فائل آواز جب لگائی جاتی ہے سرکار بنام فلاں سرکار بنا محمد انیف اللہ بنا محمد انیف فائل میری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ اپ کر لی تو اگر وہ کہہ دیں کہ میرا نہیں ہے لئی منی تو عیشا علیہ السلام پیش کریں گے میری فائل موسا علیہ السلام پیش کریں گے میری فائل یہ تو گڑبڑ ہوگی نا پھر. ساری امتوں کا معاملہ نمٹ جائے گا پتہ نہیں کتنے کروڑ سال لگنے ہیں اور پھر کہیں پیچھے رہ جائیں گے ہم لوگ جب تو پوچھا جائے گا تم کون ہو تمہارا کوئی سائی کوئی بالی وارس نہیں بنتا کوئی نبی تمہارے اوپر ہاتھ نہیں رکھتا لہٰذا میں جب یہ جملہ پڑھتا ہوں لئی سمینا یا لئی مننی وہ مجھ سے نہیں ہے لئی سمینا لم یوکریم کبھی ولم یوکر یوک جو ہمارے بڑے کی توقیر نہیں کرتا اور چھوٹے پر شفکت نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری کون سی ووٹ جو ہے وہ کم کا, ہو گئی ہے یا ہمیں ڈسکوالیفائی کر دیا الیکشن ٹریبونل نے اس سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑا ہے یہ تمہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن جب وہاں حضور کہہ دے گا کہ لے سبھی نہیں پھر تمہیں پتا چلے گا بندے یہاں جب قید ہو جاتے ہیں نا تو پھر صرف ادھر ارباب کو فون کرو کسی طریقے سے ارباب کہہ دے نہ یہ میرا بندے کے کوئی تعلق نہیں سی بتویلا ہر باب کہ میں آ رہا ہوں فور ہر باب میرا آ رہا ہے بھائی وہ آ کے کہتا لا علی ولی وہ پکڑ کے دو چار اندر جنا ناک ٹکراتا ہے اور لے کے بندہ باہر چلا جاتا جب نبی تمہیں آن نہیں کریں گے ہر باب ہی نہیں تمہیں آن کرے گا کیا بنے لہذا قرآنی اعمال جو مطلوب ہیں ایک مومن سے اللہ کو جن کی لسٹوں کی لسٹیں آئی مومن ایسے, مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں مومن ایسے ہوتے ہیں کوئی ان کے ساتھ یہ کرے ازا خاتا باہم جاہل جب جاہل مقابلہ ان کا کرنا شروع کرتے تو وہ سلام کر کے چلے جاتے ہیں اس کے ساتھ اپنی توانائیوں کو ضائع نہیں کرتے ایک پاگل آدمی ہے رستے میں کڑا کپڑے پھٹے ہوئے آپ کو پتا ہے یہ پاگل ہے وہ آپ کو جو کچھ بھی کہتا رہے ہیں آپ کوشش یہ کریں گے کہ جلدی نکل جائیں پاگل کے ساتھ کوئی پاگل ہی مول گائے گا نہیں خاتہ الجاہل نہ کالو سلام مولانا مدودی مرحوم کے اس میں بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے صاحب نے فون کیا کہ ملنا چاہتا ہوں آپ سے ان جی تشریف لائیے تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ کوئی صاحب باہر آئے ہوئے ان کے ساتھ پانچ سات شگرد بھی ہیں پہلوان نوار کتابوں کے بنڈل اٹھائے کہتے ہیں مولانا مدودی نے مناظرے کا ٹائم دیا تھا مناظرے کا تو میں نے کسی کو ٹائم نہیں دیا سب کو فون آیا تھا ملنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ اتنے بجے آپ آ جائیں ہیں وہی وہ صاحب ہیں وائر نکلے ہوئے کیا صاحب ہم مناظرہ کرنے کا ٹائم لیا آپ سے کہتے اپنے مناظر کا ٹائم نہیں لیا ملاقات کا ٹائم آپ نے لیا تھا اپ. مناظر کا ٹائم نہیں لیا ملاقات کا ٹائم آپ نے لیا تھا بھائی جب آپ یہ مناظرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ جیت جائیں اور میں ہار جاؤں گی کاغذ لائیے میں لکھ دیتا ہوں کہ میں ہار کے آپ جیت جائیے خدا کے لیے جائیے میرا ٹائم ضائع مت کیجئے ہوتا ہے جیلوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا معاملہ میرا ٹائم ضائع کر رہی یہ تو ہے ہی جال اس لیے نہیں اس کی وقت کتنی ہے ٹائم کی اور یہ تیزی سے گزرا جا رہا ہے ولزی نے ربم خوفن و تما رات ان کی کروٹیں ترستی ہیں بستر کو اکڑ گئی تتجافا خشک ہو جاتے ہیں جفاف کس کو کہتے ہیں خشک سالی کو ڈراؤٹ کو تطجافا جنوب ہم یہ بھائی جفاف ہے خشک رہتی ہیں ان کی کروٹیں بستر سے پھر بھی کیا کرتے ید او نہ ربا ہوم وتما پھر بھی ڈر کر کے پکارتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا پیسے پورے نہ نہ ہو چار آنے آٹھ آنے کم ہو تو بھی بندہ بڑی معذرت کے ساتھ دکاندار یا ٹیکسی والے سے کہتا ہے یار وہ پیسے تھوڑے کم ہو گئے آٹھ آنے کم ہو گئے میرے پاس حالانکہ وہ ہو سکتا ہے بیس ہیں بیس میں سے ساڑھے انیس ہو گئے آٹھ آنے کمتی ہے لیکن یہیں یہیں کرنی پڑتی ہے اس لیے کہ ہے جو کمتی کسور ہے نا کسور کس کو کہتے کسر کس کو کہتے قصر نماز ہے تھوڑی ہے سب کچھ کر کے بھی بل اچھا رہے ساری کا وقت ہوتا ہے تو استغفار کرتے ہیں مالک تیرا حق ادا نہیں ہوا کچھ وہ چار نمازیں پڑھ لیں کنٹینیوسلی تو مسلے سے نہیں اٹھتے بھئی کے انتظار میں ابھی الہام ہوگا ابھی جناب ہوگا روشنی نظر آئے گی ابھی نور نظر آئے گا ابھی فلاں چیز نظر آئے گی چار نمازیں پڑھ لی ہیں تو وہ جو پرانے حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ دی ہے صفات بیان کی ہے وہ کن کی بیان کی ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن ملیں گے تو وہاں کوئی فیکٹری لگی ہوگی یا دنیا سے ہی جائیں گے یعنی ہم نے یہ طے کیا ہے یہ سمجھا ہے کہ جب ہم آفرت میں جائیں گے اٹھیں گے تو ہم بڑے ہی نیک ہوں گے بڑے مومن کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے کوئی بےمانی نہیں کریں گے ہمارے اس دن کے کردار کو سامنے نہیں رکھا جائے گا پچھلی فائل کھولی جائے گی دنیا میں کیا کرتا رہا ہے؟ فیصلہ اچھے برے کا اس دن, دن دیکھ کے نہیں ہونا بچہ جب پیپر دے چکا ہے گیارہ کے سارا پیپر ٹھیک حل کر لے ریزلٹ پر کوئی اثر پڑتا ہے اسکول والے پیپر میں پاکستان کا تارخلافا ملتان کو لکھ کے آ جائے گیارہ کے اسلام آباد ہی لکھ لے وہ نمبر مل جائے گا وہاں تم کتنے بھی نیک ہو جاؤ مطلوب یہ تھا کہ دنیا سے ایسے بن کے آنا ہے اور یہ دنیا میں ہی بن سکو گے جو کچھ آگے بھیجو گے وہ محفوظ ہوگا جیسی نماز بھیجو گے محفوظ ہوگی جیسا روزہ بھیجو گے ویسا محفوظ ہوگا تو خیروں کو من تو علامل قرآن سے کیا مراد ہے قرآن خود سیکھے اور دوسرے کو سکھائے جب ہم تعلیم کرتے ہیں گاڑی کی تعلیم تو اس میں کچھ لوگ تو پاکستان سے چلاتے ہوئے آتے ہیں کچھ لوگوں کو اگر نئے سرے سے بھی بتایا جائے تو بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب یہ سٹیرنگ ہے اور یہ کلچ ہے اور یہ بریک ہے اور یہ ایکسیلریریٹر ہے یہ چار چیزیں اس کی مین ہوتی ہیں. اور اسے نہ بھی پتا ہو کی ریڈیٹر کس کو کہتے ہیں اور کاربوریٹر کس کو کہتے ہیں اور یہ چیزیں نہ بھی اسے پتا ہوں تو اس ڈرائیوری پر اس کی کوئی نہیں فرق پڑتا یہ فرق تب پڑ گیا جب رستے میں خراب ہو گیا گاڑی تو. اس کے بعد ان کا استعمال سکھایا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اسپیڈ کتنی ہو تو گیئر کون سا رکھنا ہے اگر اسپیڈو میٹر کی سوئی تیس پہ اور گیئر تو نے پانچواں لگایا ہوا ہے تو ہے تو گیئر اسی گاڑی کا تو نہیں لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے لیکن اب کام نہیں کرے گا ہر گیئر کی اپنی لیمٹ ہے وہ گیئر وہاں کام کرتا ہے ساٹھ کی سپیڈ پہ پہلا گیئر لگانے کی کوشش کرو گے پہلے تو لگے گا ہی نہیں گاڑی کر کر کرے گی لگ بھی گیا تو گاڑی کے بیڑا انجن کا ہو جائے گا حالانکہ وہ اسی گاڑی کا ہے تم کہہ سکتے بھی دو منٹ پہلے یار لگایا ہے میں نے اب کہتے ہیں نہیں اب اسپیڈ کے ساتھ اس کی کمبینیشن ہونی چاہیے پھر قوانین ہے پھر قوانین ہے, پھر قوانین ہے یہاں سے ٹرن کرنا ہے اس ٹریک سے تم یو ٹرن نہیں لے سکتے آپ کو اس ٹریک میں آنا ہے یو ٹرن کے لیے اس کے بعد اور چیز ہے کہ اگر سگنل گرین ہے ایک شرتا بھی وہاں کھڑا ہے اشارات دولیا میں یہ لکھا ہے کہ پیلے پہ ریڈی ٹو گو اور گرین پہ گو یالو پے ریڈی ٹو سٹاپ اور ریڈ پہ سٹاپ ہو جانا ہے یہ ہم کو فزیکل تعلیم دی جاتی ہے اس میں لیکن جب شرتا کھڑا ہو اشارہ سرخا اور سرتا کہہ رہا ہے رو روشن رو کیا کرتے ہیں اس وقت آدمی کیا کہتے اشارہ کہتا ہے رکو یہ کہتا ہے جاؤ اس وقت آ یہ اشارہ جو ہے یہ نہیں ماننا تم نے اس کی بات مانی ہے جو موقع پر موجود ہے اس لیے کہ بعض دفعہ آن دی اسپاٹ کچھ فیصلے لینے پڑتے ہیں یہ کام ہوتا ہے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو استرار جس کو کہتے ہیں نا اللہ مز تو ری تو رہی یار ہم نے پیچھے فلاح سورت میں یہ پڑھا ہے اور رسول کہتے ہیں رو رسول کی بات ماننی ہے اس وقت وہ امیجیٹ انچارج ہیں ہو سکتا ہے اشارہ گرین اور سوتا کہتا ہے رکو ب دوسری طرح سے گاڑیوں کو نکال رہا ہے لوگ پیچھے سے آرام دیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا پچھلی گاڑی والوں کو یہ نہیں پتا کے چھوڑتا کر وہ تو صرف گرین والا دیکھ رہے ہیں کہ شارا گرین ہے گاڑیاں کیوں رکی ہوئی ہیں اس کا نام بھی تعلیم ہے یہ سب مل کر تعلیم گاڑی کو چلانا کیسے ہے پھر چلوا کے دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے اصول بھی بیان کرنے اپنی ذات پر اپلائی بھی کرنا ہے اور پھر ان کو ان پر چل کے دکھانا بھی ہے دنیا کو کہ ہم چل سکتے ہیں اور چل کے دکھاؤ جو بھی ہوتا ہے جو بھی تھوری پڑھائی جاتی ہے اس کا پریکٹیکل لازم کروایا جاتا ہے جس سکول میں لیبارٹی نہیں ہوتی اس اسکول کے بچے فیل ہو جاتے پریکٹیکل میں مسلمان کہاں پریکٹیکل کریں گے اگر آپ کا وہ ملک جس کے اندر سو فیصد مسلمان ہیں ہمارے یہاں کو 98% ہوں گے 95% ہوں گے پھر بھی اندر کوئی سکھ عیسائی ہوئے کچھ کدہ نہیں مل کے تو کام بن گیا ہوا ہے لیکن بعض وہ مسلمان ممالک بھی ہیں جن میں سو فیصد جن کی پاپولیشن مسلمانوں پر مشتمل ہے باہر سے مہمان آئے ہوئے کام کاج کرنے کے لیے لیکن ان کے اپنے سٹیزن شپ جتنی بھی ہے ساری کی ساری مسلمانوں کو آسانی ہنڈریڈ پرسینٹ مسلمان اگر وہاں بھی تجربہ نہیں ہو سکتا تو بتائیے پھر آپ کہاں کریں گے روس میں کریں گے پھر یہ آپ بات لے کر دوسروں کے پاس جاتے ہوئے آنکھ بھی نیچے نہیں ہوتی آپ کی شرم بھی نہیں آتی جہاں سو فیصد تم اس کو ماننے والے ہو وہاں تجربہ کرنے کا رسک تم نہیں لیتے نا میری والدہ میرا والد بیمار ہے آپریشن سجیسٹ کرتا ہے ڈاکٹر کہ بھائی رسک ہے روپیہ چار لاکھ لگے گا لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ ریکور نہ ہو ڈس بھی ہو سکتی ہے میں کہ روپیہ بھی چار لاکھ لگ جائے اما بھی مر جائے تو یہ تو بڑا نقصان والی بات ہے کوئی ڈاکٹر یا تو گارنٹی دے نا چار نہیں آٹھ لاکھ لگا دیں گے اما بچ جائے گارنٹی بھی کوئی نہیں چار لاکھ بھی لگ جائے بھائی آپس میں مشرے کرتے ہیں یار یہ تو ٹھیک ٹھاک مسئلہ ہو گیا ہے میں ہی تو اکیلا بیٹا نہیں ہونا چلو لکھ لکھ سارے پاؤ تاکہ نقصان ہو سارے بیٹوں کا ہو بچ جائے تو میں اکیلا لگانے کے لیے تیار ہوں نو پرابلم مسئلہ یہ ڈاکٹر گارنٹی کوئی نہیں دیتے لیکن مسئلہ یہ ہے دوستو بزرگوں کہ ماں تو میری ہے نا اگر میں نے رسک نہیں لینا تو پڑوسی لے گا اسلام دین تمہارا ہے محمد رسول تمہارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کتاب تمہاری ہے اللہ مولا تمہارا ہے اور رسک تم نہیں لیتے تو عیسائی لیں گے کون رسک لے گا اس کو اپلائی کرنے کا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی امارت نہیں مل سکتی جب گورنر گورنر کے, فلان فلان کے, کے گورنر حضرت ابو تو ریلا حضرت بحرین کے گورنر بن کے آ گئے فلاں جو ہے فلاں کے مدین کے گورنر بن کے کہا گیا میرے لیے کوئی امارت نہیں ہے تو آپ نے فرمایا چچا میں آپ کو آپ کے نفس کا امیر بناتا ہوں یہ جو آپ کا بدن ہے میں اس پر آپ کو امیر بناتا ہوں اپنے آپ کو سدھار کر اللہ کے سامنے لے آنا اس سے بہت بہتر ہے کہ زنجیروں میں جھگڑے ہوئے رب کے سامنے آؤ کیا مت سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو بدن ہے اس پر میں امیر ہوں کتنی امارت چلا لی ہے تو نے وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں چل نہیں سکتی تو دوڑا کے لے آ یا دوسری مثال کہتے ہیں روٹی کوئی نہیں تو کیک کھا لیں جو چھ فٹ کو نہیں سنبھال سکتا وہ کہتا ہے مجھے چھ کروڑ پر امیر بنا دو ہر بندے کے سامنے کتنا چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے چھ فٹ کی زمین ہے اس کے ساتھ ہم زمین کا حصہ ہیں نا نینا خلق اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیحا نعید ہو اسی میں تمہیں لے جائیں گے امین ہار نکرے جو گمتا رہتا ما تو یہ جو چھ فٹ زمین میرے قبضے میں ہے اس چھ فٹ پر میں اسلام نہیں چلا سکتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ چھ لاکھ مربع مین مجھے جگہ مل جائے تو میں اس پر چلا لوں گا اسلام نے چھوٹا سا ٹارگیٹ دیا یا نمن والے کو منفوشن ایمان والو تمہارے ذمے تمہارا اپنا آپ ہے اپنے آپ کو تم نے ٹھیک کرنا ہے ، دوسرے کسی نے آ کے ٹھیک نہیں کرنا عبداللہ اللہ نے بھائی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھیک کر لیا ان جیسا مکینک اس نئے انسانیت کو ملے گا روحانی مکینک اس انسانیت کا عبداللہ اللہ نے بھائی ٹھیک نہیں ہونا چاہتا تھا محمد رسول اللہ ٹھیک نہیں کر سکے تو ہم اگر ٹھیک نہیں ہونا چاہیں گے تو مولانا مدودی ڈاکٹر اسرار احمد اور وہ جسٹس فلاں اور فلاں فلاں ٹھیک کر لیں گے کوئی فلاں بندہ جماعت میں لگا جی پھر بھی اس کا کریکٹر کیا ہو بھائی وہ اپنے آپ کو درست کرنا ہی نہیں چاہتا جب بھی آپ ریپلیس کرتے ہیں کوئی نمبر نیا ڈالتے ہیں کسی کا نمبر بدلی ہو جاتا ہے آپ نیا نمبر ڈالتے ہیں تو وہ آپ کلک کرتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے تو وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی تم اس کو اریز کرنا چاہتے ہو آپ سوچتے ہیں اوکے کروں دوبارہ کے نہ نفع نقصان آپ سوچتے ہیں کوئی پروگرام آپ نے ڈیلیٹ کرنا کمپیوٹر سے وہ آپ کو دوبارہ پوچھتا ہے کہ ریئلی یو آر سیریس ہاتھ تو نہیں لگ گیا کروں کام ہمارا حال ہی تکلیر سنتے ہیں ارادہ بناتے ہیں جو گھر پہنچتے ہیں تو کمانڈ آتی ہے واقعی سدھرنا ہے ہم کہتے ہیں کینسل جو وہاں ارادہ کیا تھا نا ہم نے مسجد میں یا وہ اسلامی کلچر سینٹر میں وہ ذات گئی بات گئی ختم ہو کہ ایڈا لمبا کم نہیں بھائی وہ جیسا تھا ویسا تھا یہ کمانڈ ہمارے ہاتھ میں ہے تبدیل ہونے کی ریپلیس کرنا ہے کردار کو یا نہیں کرنا قرآن کو ڈاؤن لوڈ اپنے اوپر کرنا یا نہیں کرنا اگر کرنا ہے پہلے اتنا گند بلا برا ہوا ہے اتنی فائلیں ہیں تمہارے اندر جھوٹ چوری مکاری دغا بازی سب کچھ اندر ہے وہ بھائی اس کو ریپلیس کرنا ہے پھر بندہ سوچا تجارت نہیں چلے گی یہ فائل فراڈ والی چلی گئی یہ تو رشوت دے کے کام کرواتا ہوں میں یہ تو پھر مولوی صاحب کی طرح پھر مسیطی بہنے والی گل ہے کاروبار تو کوئی نہیں ہو سکتا سر وہ کہتا اچھا اس فائل کو چھوڑ دو دوسری دو کو اس کی شاید جگہ بانڈی جائے کہتا نہیں, نہیں بولا یہ جھوٹ والی فائل ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے نکال دو کہتا ہیں اس کو گرانے تو کوئی اور دیکھو کچھ اچھا اس میں تو یہ ہے فلاں فلا جگہ ہی کوئی تو پھر کیا کرنا ہے اللہ بھی مجبوریاں جانتا ہے ہماری مجبور ہے جگہ ہی کوئی نہیں ساری فائلیں آگے پڑی ہوئی ہیں جگہ بناؤ سب کو اٹھا کے باہر پھینکو ایک ساتھ سے نا ان کے پاس جگہ کوئی نہیں تھی ان کا جی تین برائیاں میرے اندر شرابی بھی ہوں چور بھی ہوں جھوٹا بھی ہوں ایک فائل کی جگہ بنتی ہے ان میں سے ایک فائل ریپلیس کر سکتا ہوں کیا چھوڑوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو اللہ کے رسول میرے اندر تین برائیاں ایک چھوڑ سکتا ہوں شراب بھی پیتا ہوں چوری بھی کرتا ہوں جھوٹ بھی بولتا ہوں آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو اب یہ دوسری دو جو ہیں وہ چلتی جھوٹ پر تھی رات کو نکلا وہ تیل چوپڑ کے نا چوری کرنے کے لیے اگر کسی نے پوچھ لیا کدھر چلے ہو تو بتانا پڑے گا چوری کرنے چلاؤ تو چوری تو بعد میں کرنی ہے چنڈ پریٹ ہو جانی ہے پہلے چھوڑوں کینسل کر دیا اس نے شراب پینے کے لیے نکلا تو پھر چار راستے میں مل گیا تو رواج ہوتا ہے گراؤں میں دیہات میں نا یہ بڑی عجیب سی عادت ہو رہی ہے کہ پوچھیں گے آپ کے کدھر جا رہے ہیں یعنی دیکھا کہ وہ پانی بھر کے واپس آ رہی ہے تو بھر کے آ آس دن کے بعد آیا اس نے کہا اللہ کے رسول ساری چھوٹ گئیں گے اس لیے میں کل کس بما شہ یہ جھوٹ ہے یہ تو اس میں ایسے جرائم پلتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ دہی اور تربوز دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں فوراً جراثیم دن رات دگنی چگنی ترقی کرتے ہیں جھوٹ پہ جرائم پلتے ہیں تو ہم جب بھی سوچتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں باقی یہ ہمارے اوپر آتا ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب بنا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کمانڈ دے رہا ہے اور ہمیں یہ, یہ چیز تو اس کے نتیجے میں ہمیں کون کون سے کام کرنے پڑیں گے اور کون کون سی جگہ بنانی پڑے گی جب بھی آپ نیا بیڈ لائیں گے تو پرانے بیڈ کو کہیں یا تو رشتہ دار اس کو دیں گے نہیں تو باہر آپ تو دل کرتا ہے پھینکنا نہیں پھینکنا پھر یہ کہ چلے گا نہیں چلے گا پھر یہ کہ پچھلا ماحول بڑا سخت تھا جس نے یار خام خام روزی خطرے میں ڈال دی تھی دوسرے مولوی کے پاس چلتے اسے پوچھتے شاید وہ ڈسکاؤنٹ دے ہی دے مولوی صاحب یہ حالات ہیں یہ حالات ہے اس میں آرام کاری کا بھی خطرہ ہے اور فلاں فلاں بھی سارے خطرے بنا کے اس کے آگے رکھنے <تصفح> مولوی نے کہنا اگر اتنی زیادہ آرام کاری کا خطرہ ہے تو پھر یہ تھوڑی <تصفح> آرام <تصفح> کاری کرتے رو پھر زیادہ نہ کرو چلو ٹھیک ہے کم از کم کسی مولوی نے تو یہ بات کہی ہے سو بہانے آدمی کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے خود قرآن سیکھو, جسے فرمایا اولا اللہ یتلو نہ حق کا تلاوت یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کی اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے تلا یتلو کس کو کہتے ہیں تو فالو شمس و والقمر ولکم ارے سورت کی قسم جب خوب روشن ہو جائے اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے تلا یتلو کہتے اس کو ایز فالوز جب لکھتے ہیں نا تو عربی میں لکھا جاتا ہے کما یلی جیسے یہ نیچے آ رہا ہے تلاوت قرآن کا مطلب ہے کہ قرآن کے پیچھے پیچھے جیسے آپ چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ بکری پیچھے ہے آپ نے اس کی آت میں پکڑی ہوئی ہے رسی اور وہ آپ کے پیچھے آ رہی ہے اپنی رسی قرآن کے ہاتھ میں دے دو اور پھر اس کے پیچھے چلو جس گھاٹی میں سے گزرتا ہے تمہارا کیا نقصان ہوتا ہے وہ نقصان نہیں اللہ کی قسم وہ تمہارا نفا ہے وہی وہ تمہارے ساتھ جائے گا بغیر نقصان ہے لیکن پتہ تمہیں اس وقت چلے گا جب پیچھے جو بچتا ہے وہ سارے بانٹ لیں گے کہا جاتا ہے کہ مردے کی کمیز جو ہے اس کو پھاڑ کے نہیں اتارنا چاہیے اس لیے کہ وہ رسا کی ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنے دس پندرہ بیس لوگ اس قمیض میں بارش ہیں لہذا مردہ گرم گرم ہو تو اس کے کپڑے اتار لینے چاہیے اور اوپر چادر دے دینی چاہیے اس کی تاکہ یہ کپڑے بعد میں وہ رسام میں تقسیم ہو سکے اسکمیز کے اندر بھی وارث ہے یہ تیرا نہیں ہے تیرا تب تک جب تک تیری آنکھ کھلی ہوئی ہے جب آنکھ بند ہو جائے گی تو پھر یہ تیرا نہیں ہے. تیرا وہی ہے جو رب کی خاطر تو نے نقصان کی ہے جو مشقت اٹھائی ہے اللہ اس کو کمپنسٹ کرے گا لکھ لے گا اس بندے کا لکھو میرے حکم پر چلنے میں اس کا ایک لاکھ کا نقصان ہوا ہے. دو کا نقصان ہوا ہے واما انفق تم ان شعی انفی صبیر اللہ پا یپ ستا جدو نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے گز کر نقصان پورا کرسپن میرے حکم پر وہ نقصان نقصان نہیں ہے عقل کہتی ہے یہ نقصان ہے ایمان نہیں کہتا یہ نقصان ہے ایمان کہتا ہے رب راضی ہو گیا ہے ہی نفع, نفع تو اس میں آدمی اپنے ایمان اتنا کبھی ہو کہ ہر نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے نوکری جاتی ہے نوکری جائے مولانا مزودی اور انہوں نے جب دماغ بنائی تھی تو ججز کی نوکریاں گئی تھی کہ نہیں گئی وہ کلا نے وکالت چھوڑی تھی میں تو خیلا انہوں نے وکالت چھوڑ دی تھی کہ نہیں چھوڑ دی تھی یہ نظام اور میں برابر نہیں چارتا. میں اس نظام کی وقالت کروں پہلے ارادہ کریں درمیان میں جا کے پلٹ کے آنے کا خدا مولانا وسالے سنم ادھر کے رہنا ادھر کے رہنے والا معاملہ ہوگا وہ پچھلا بھی ہاتھ میں نہیں آئے گا قرآن وہ ایمان بناتا ہے خیروں کو منتا اللہ مل قرآن وہ ہے جو قرآن سیکھے تیرہ سال تیرہ سال وہ ایمان کی محنت ہوتی رہی ہے قرآن میں دی ریکارڈ موجود ہے جس میں ایمان بنایا گیا ہے پھر وہ ایمان ایسا ان کے اندر انسٹال ہوا ہے اللہ کی عزت اللہ کا دبدبا اللہ کا روب اپنا مقام ان کی نظروں میں وہ متعین ہوا ہے کہ کپڑے پٹے ہوئے ہیں تلوار کے لیے میان کوئی نہیں ہے پرانا کپڑا تلوار کے اوپر لپیٹا ہوا ہے لیکن کسرا کے پاس گئے ہیں تو اس کے وہ تمام دنیاوی جاؤ جلال سے متاثر نہیں ہوئے ہیں ہم اپنی نظروں سے گر گئے ہیں نا ہم سائکولوجیکلی ختم ہو گئے ہوئے ہیں انگریز کے سامنے جب ہم آتے ہیں تو مینیمائز ہو جاتے ہیں یہ انگریز ہے ہماری ٹیموں کا یہی حال ہے ہاکی کی ہو یا اس کی کرکٹ کی ہو ان کے رنگ کو دیکھ کر جناب ادھر ان کے کتے پھیل ہو جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اللہ علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرہ بندہ ہے اور نہیں چاہیے کہ علی کے اتنا بڑا پلازہ بھی ہے علی کی سٹیل میل بھی لگی ہوئی ہے نہیں علی کے فخر کے لیے علی کے گردن اٹھا کر چلنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی تیرہ بندہ ہے میں نہیں کہتا کہ شیخوں کا کک بھی جب گاڑی سے نکلتا تو ایسے پیچھے آپ کر کے دروازہ بند کرتا مال میں کام کرتا ہے اور اللہ علی کے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو علی کا رب ہے اس کا نام ہے عزت نفس انہوں نے جا کے بڑی بڑی حضارات سولہ جن کو وہ کہتے ہیں انگریزوں کو سیولازیشن سکھائی ہم نے اسپین سے لے کر گئے ہیں. یہ وہ لوگ تھے ننگے رہتے تھے صرف افریقہ میں نہیں یورپ کے اندر وہ قومیں تھی جو ننگی رہتی تھیں اور جانوروں کی کھالوں سے ان زمانے کی ان کی فلمیں دیکھ، دیکھی جائیں وہ وائس والی ان کی وائلڈ یورپ جو ہے تو ان کی عورتیں بھی وہی کھاد لپیٹی ہوتی تھی ان کو مردوں کا بھی یہی حال ہوتا تھا کچا گوشت یہ لوگ کھاتے تھے مکان بنانے کا انہیں پتا کوئی نہیں تھا انہیں ہم نے جینا سکھایا سیو لائزیشن ہم سے لے کر گئے ہیں انہیں اسپین نے سیولہ بنایا ان کی کتابیں کرار کرتی آج ہمیں شرم آتی ہے اپنے مسلمان ہونے پر مجبوری بن گئی ہے ہمارا رنگ ہمارا بس چلے تو ہم اس کو کچوا کے اوپر گوری چمڑی چڑھوا لیں کیوں؟ بیٹری کمزور ہے نا بیٹری کمزور ہو تو آپ دیکھتے ہیں جو بھی نئی کال آتی ہے وہ کلپ پہ نوٹ کوئی نہیں ہوتی جو ہی کال آتی ہے وہ پہلے پھر بھی کھانا خراب کو تھوڑا بہت نمبر نظر آتے رہتے ہیں جب نئی کال آتی ہے تو جو ہی ریسیور اٹھائیں وہ بالکل فلیٹ صاف ستھری ہو جاتی ہمارا یہی حال ہے ہمارا کلمہ تھوڑا بہت نظر آتا رہتا ہے جب تک اپنے گھر میں رہتے ہیں جو ہی میدان میں جاتے ہیں تو چونکہ ہی ایمان کمزور ہے ان کو دے کے سارے نمبر گیب ہو جاتے ہیں ہمارے وہ ایمان یہ قرآن دیتا ہے یہ ہے تعلیم قرآن کی جو یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے نائب ہو تم اس کی سلیکٹڈ قوم ہو اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنا میسج دیا ہے اللہ نے تم پر ٹرسٹ کیا ہے اس کو دھوکہ مت دو یا جینا من لا تخوب اللہ پر رسول مت خیانت کرو تمہارے ہاتھوں میں اس نے اپنی کتاب اپنا میسج دیا ہے اپنا رسالہ دیا ہے اسے نو انسانیت کے ساتھ اسی طریقے سے پہنچاؤ آپ کو پتا ہے جب کوئی لیٹر لے کر آتا ہے عدالت کا تو کس فخر کے ساتھ آتا ہے جتنے بڑے دفتر سے آئے گا سیکریٹ سے آئے گا اتنے زور سے دروازہ بجائے گا فی الحال سیکٹریٹ سے آیا تم اللہ کے دفتر سے آئے ہو تمہارے پاس انسانیت کے لیے ایک میسج ہے اسی اعتماد کے ساتھ کیوں نہیں جاتے ہمارے پاس تمہارے مسائل کا حل ہے ہمیں خود یہ اعتبار کوئی نہیں اگر اعتبار ہوتا تو ہم اپنے مسائل کا حل اس میں ڈونڈتے نہیں یہی ہماری پکارنا دینی جماعتیں اور کیا کہتی ہیں وہ فلسفہ بدارتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ تمہارے اپنے پاس وہ مسائل کا حل موجود ہے وہ جس اتارٹی پہ کہتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ قوم کو ہم متحد کر دیں گے ہم مسائل کو حل کر دیں گے انہیں پتہ ان کے پاس وہ اتارٹی ہے انہیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر اگر بنیاد رکھی جائے تو وہ مستحکم ہوگی الحمد للہ